ڈاکٹر کمال امریکہ میں ہوتے ہیں اصل ہندوستانی ہے پاکستان میں آ گئے تھے اور پھر انہوں نے خود ریاضی کے اصل میں ماسٹر تھے ماسٹر نہیں ماسٹر کے چھوٹے لفظے کا ہوتا یہ بڑے تھے پیش جی تھے ڈاکٹر والے تو ریاضی والے جو ہوتے ہیں اگر شوق ہو جائے کیونکہ کلیات تو سارے وہ جانتے ہیں تو ان بنیاد کی بنیاد پر اس فن کو بھی وہ سمجھ لیتے ہیں اس لیے انہوں نے امریکہ میں رہتے تھے تو امریکہ کے لوگوں کے لیے یہ اوقات اثرات بنانا چاہتے تھے اس میں پہلے انہوں نے خود کچھ کام کیا لیکن شاید سمجھ میں نہ آئے کوئی مسئلہ تھا پھر حضرت سے رابطہ کیا حضرت مفتی رشید الجانوی رحم اللہ سے انہوں نے پھر اس کو کچھ مشورے دیے پھر ان کا ایک لمبا سر خط موجود ہے اصل فتح میں جس میں انہوں نے ایک یہ سافٹ ویئر بنایا تھا پھر اس کے اندر کون سے کلیات استعمال کیے ہیں اور اس میں کچھ مشورے مانگے کہ کون سے مجھے یہ چیزوں کے مسائل ہیں وہ پورا لمبا خط اصل فتح موجود ہے پھر اس کا جواب اظہر نے دیا ہوا کالا گولوں کے ساتھ تو وہ ادھر وہ میرا فنی قسم کا خط ہے اس کے بعد پھر اظہر نے کہا کہ میں نے یہ اس کو دیکھا ہے چند اوقات کو چند متوہ تو یہ صحیح پایا ہے اس کو تو لہٰذا پھر اس وقت یہ شاید ستر کی دہائی کا ہے اس وقت انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ نیشنل بینک اور اسٹیٹ بینک اور فلاں اور یہ ادارے اس وقت کمپیوٹر نہیں کے پاس ہوتا تھا ہر آدمی کے پاس تھا نہیں کمپیوٹر تو کہا تھا کہ ان کے پاس کمپیوٹر ہیں لہٰذا ان کو آ, سفارش کی جاتی ہے کہ یہ سافٹ ویئر اپنے کمپیوٹر میں محفوظ رکھیں تاکہ وہ آپ کام آ سکیں اس وقت تو اسی طرح تب پھر بات ترقی ہو کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں کمپیوٹر ہے تو نیشنل بینک نے کہاں رکھنا تھا بیچار تو یہ وہ سافٹ ویئر ہے مینارٹ اس میں پھر ترقی ہوئی ہے مزید انہوں نے کچھ کام کر کر کے اس کے اور کافی اچھا کر دیا ہے یہ اس کا مینارٹ یہ اس طرح کی شکل ہے اس کو جب کلک کرتے ہیں تو ایسے ایک خالی سے صفحہ آتا ہے لوگ اس کو دیکھ کر بند کر دیتے ہیں تو پتہ نہیں کیوں خالی ہے تو یہ خالی نہیں ہے اس کے اوپر آپشن ہے یہ بنے ہوئے آپشن ہے اور اس میں سب سے پہلے آدمی کو لوکیشن سیٹ کرنی پڑتی ہے کہ اس کو پتا چلے کہ ہم کہاں ہیں اور کس کے مطابق کام کرنا ہے اوپن وزیٹر کرتے ہیں تو یہ صحیح بار لکھا ہوا ہے اور वाबी शायद नहीं है इसमें स्वाबी नहीं है तो इसको अगर आप पर नया शायद डालना चाहते हैं तो इधर ये जो है ना क्लिए न्यू एंट्री इस पर क्लिक कर देते ये जैसे आपने क्लिक किया तो इधर सब कुछ मिट गया कुछ भी नहीं है तो आप अपनी तरफ से इधर लिख दें एस डब्ल्यू ए बी आई स्वाबी और फिर पाकिस्तान भी लिख देते हैं पाकिस्तान फिर इसका अर्दुल बर्द उसी तरह घंटे मिनट में डिग्री मिनट में लिखना पड़ता है ये लेटीट्यूड है चौंतीस डिग्री में साथ, है सात शिमाली है जुनूबी है तो अगर शिमालिया लेजर क्लिक करेंगे जनूबी लेजर क्लिक करेंगे और फिर लॉन्गीट्यूड 73 है तिहत्तर बहत्तर बहत्तर है और डिग्री कितनी थी मिनट कितना 28 ने? थे अट्ठाईस अट्ठाईस ये तो डब्ल्यू पे क्लिक है ना तो आप डब्ल्यू पे नहीं ई पे करेंगे क्योंकि हमारा ईस्ट है जीएमटी से हमारा कितने घंटे का फर्क है ई लिखना पड़ता है پانچ گھنٹے کا تو پانچ گھنٹے جمع کرتے ہیں ہم لوگ تو لائ یہ جمع کی علامت ہے یہ منفی کی علامت ہے یہ منفی پہ کلک ہوا ہے تو آپ جمع پہ کلک کرتے ہیں ایسے اور ادھر پانچ لکھ دیں منٹ زیرو ہی رہنے دے کیونکہ پانچ پورا ہے اب آگے جانے یہ آگزرو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ڈے لائف سیونگ ٹائم وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہمارے یہاں نہیں ہوتا زیادہ اس پہ کلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کلک کر دیں گے تو پھر یہ کہے گا اسپیسیفائز اپ ڈیٹس کہ آپ تاریخیں متعین کریں کہ کون سی تاریخ سے آپ نے ایک گھنٹہ آگے کرنا ہے کون سی تاریخ سے گھنٹہ پیچھے کرنا ہے تو ہمارے پاس تاریخیں ہیں نہیں کہ کون سی تاریخ سے آگے پیچھے کرنا ہے اس لیے ہم اس کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں اور اس پہ اس کو ہٹا دیتے ہیں ایسے اگر آپ نے اس کو کلک کر دیا تو اوقات غلط ہو جائیں گے ایک گھنٹہ آگے پیچھے کر کے گڑبڑ کر دے گی اس کے بعد میرے اس پہ کلک کریں گے اپنے ساری چیزیں پوری ہو گئی ہیں اس پہ کلک کر دیں گے ایڈ دس لوکیشن اس میں ایڈ کر دی ہوگی سوابی پاکستان یہ دکھوا گیا لیکن ابھی تک ادھر جو کرنٹ لوکیشن ہے اس میں یہ کہتا ہے شاہیوال پاکستان تو کرنٹ لوکیشن میں شاہیوال ہے آپ اس کو کرنٹ لوکیشن میں سوابی بنائیں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو یہاں کلک کریں گے میک اٹ کرنٹ لوکیشن اب دیکھیں وہاں پر بھی سوابی ہوگی اب اس کے مطابق کام کرے گا اس کو بند کر دیں گے دوسرا آپشن اس کا یہ آپشن میں چلے جائیں گے اور آپ اپنے لیے متعین کریں گے کہ آپ نے فجل اٹھارہ درجے والی لینی ہے یا پندرہ درجے والی لینی ہے अगर पंद्रह वाली लेनी है तो पंद्रह लिखनी है अठारह वाली लेनी है तो 18 लिख देंगे ये जो नीचे ना इंटरव्यूल फिर हम दी जो गैर मतदिर इलाके होते हैं उनके यहाँ जो फजर है वो सुबह शादी मतलब तुले आफ्ताब से 3 घंटे पहले हो जाती है मिसाल के तौर पर तो अब वो तीन घंटे पहले उठें उठ के नमाज पढ़ें और फिर सो जाए और फिर दोबारा से अब नवा उठें ये उनके लिए होता है اس لیے وہ ٹائم یہ متعین کرتے ہیں کہ طلے آفس آفتاب سے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے ہم فجر نماز پڑھیں گے اس وقت اٹھا دینا اس کا نقشہ دے دو تو طلوع آفتاب کے اعتبار سے وہ نبے منٹ کا کر لیتے ہیں لیکن غیر متدر علاقوں کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے اس کو ہو کے کر دیں پھر اسی آپشن میں آپ کا بھی زاویہ متعین کر سکتے ہیں ایشا والی چاہیے یا 18 والی چاہیے اسی طرح غروب یافتاب میں کتنے دیر بعد آپ ایشانواد پڑھنا چاہتے ہیں اس کا بعد ٹائم لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی دے دے گا پھر اسی آپشن کے اندر اثر کا زیادہ یہ متعین کرنا پڑے گا اصل اول لینی ہے اصل ثانی لینی ہے ہم ہم بھی لیتے ہیں عموماً تو ایسے کر دیتے ہیں نقشے میں دونوں دونوں ہی دینی چاہیے کیونکہ یہ جو مریض اور مسافر کے لیے تو ہم بھی اجازت دیتے ہیں کے ریکارڈ کے مطابق کہ مریض اور مسافر جو ہے وہ مصری ابل کے بعد بھی نماز پڑھ سکتا ہے تو نقشے میں وقت ہی نہیں ہوگا تو کیسے پڑے گا بچارہ اور غیر وکل بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا یہ دو ہیں جو ایڈیشنل آپشن ہے اس کے اندر ایڈیشنل آپشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی کر دیتا ہے کہ آپ کا جو نقشہ ہے اوقات اثرات بناؤں گا اس کے ساتھ میں ہجری تاریخ بھی لگا دی کہ اس سال کی ہجری تاریخ کون سی تاریخ کو کون سی تاریخ ہوگی وہ تقریباً اپنے حساب کے اعتبار سے وہ لگا دیتا ہے اور دوسرا یہ کہتے ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ایک کالم بنا کے اس کے اندر روزانہ بیت اللہ کی طرف سایہ کس وقت ہوگا سورج کا سایہ بیت اللہ کی طرف کس وقت ہوگا یہ ایک ٹائم دے دیتا ہے روزانہ کا تو وہ بھی اس کے اندر آپشن موجود ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن وہ پھر نقشہ زیادہ چوڑا لمبا ہو جاتا ہے اس لیے ہم نہیں کرتے ہیں اگر کرنا ہو تو ادھر کلک کر دیں ادھر کلک کر دیں تو بن جائے گا میں مثلا اس پہ کلک کر دیتا ہوں کی بڑے ٹائم کے اوپر اس پہ کریں گے تو پھر وہ نقشہ ایک سال کا ہو جائے گا اگلے سال وہ کام کا نہیں رہے گا یہ یہاں سے اپشن پورے کر لیے آپ نے لوکیشن پوری کر لی اس کے بعد دو چیزیں پریڈ ٹائم بھی ہے قبلہ ٹائم قبلا بھی ہے اور کیلینڈر بھی ہے پریڈ ٹائم میں ایک دن کے اوقات اثرات یہ نکال کے دے دے گا آپ کو یہاں سے ایسے مثلا آج جنوری اٹھارہ ہیں تو فجر پانچ سینتالیس پر سات پندرہ پر بارہ بیس پر اور اصل تین اڑتالیس پر مغرب پانچ چھبیس پر عشاء وہ چھ چون پر یہ انہوں نے اوقات نکال کے دینی ہے اگر کسی اور دن کا چاہتے ہیں تو ادھر کلک کرے مگر 18 جون کا میں نکالنا چاہتا ہوں اور ادھر ریکمپلیٹ کر دیں یہ آ جائیں گے کہ یہ اوقات تین چودہ اور نو 9 اگر میں چاہتا ہوں کہ میں ایک مہینے کا چارٹ بناؤں تو ایک مہینے کا بن جائے گا جنوری 2018 تو اس کو میں صرف کلک کلک کروں گا یہ پورے ایک مہینے کا چارٹ بن جائے گا ایسے رمبا چوڑا یہ پورا مہینے کا بنا دیا اس نے کیونکہ جنوری میں وہ کیولے کا ٹائم ہوتا نہیں ہے کیوبلے کی طرف سایہ جاتا نہیں ہے اس لیے یہ اسٹار لگا دیا کہ یہ ٹائم نہیں آئے گا اس میں اگر اس کو سیو کرنا چاہیں گے تو کر دیں گے پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک سال کا پورے کا نقشہ بناؤں تو سال کا نقشہ بنانے کے لیے کسی متعین سال کا بھی بنا دے گا جس میں لیپ کا سال اور ویر لیب سال کا بھی اعتبار کرے گا اور اگر آپ کرپیچو بنانا چاہتے ہیں دائمی نقشہ بنانا چاہتے ہیں تو صفر لکھ نہیں تھا سور لکھ دیا اور اس کے بعد اوکے کا بن دبا دیا یہ ایک لمحے کے اندر سارا انہوں نے پورا یہ جنوری یہ فروری یہ مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر یہ پورے سال کا نقشہ ہے بنا کی اتنی تیز کو لگتی ہے یہ جو آخری کالم ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں کہ آخری کالم میں یہاں سے شروع ہوا ہے دیکھو فروری سے فروری میں بارہ تیرہ چودہ فروری سے شروع ہو جائے گا چودہ فروری سے پانچ بج کے باون منٹ پھر شام کو سایہ قبلے کی, کی طرف ہوگا پھر پانچ پچاس پانچ اڑتالیس ایسے کرتے کرتے یہ یہ جو سارا مارچ اپریل مئی مئی میں پھر صبح کے وقت بھی آ گیا ہے یہ دیکھو یہ پی ایم سے اے اینڈ لگ گیا نا پانچ تینتیس اے ایم صبح کے وقت میں صبح کے وقت میں قبلے کے اینڈ ڈائریکشن ہو جا رہا ہے یہ سارا جولائی اگست ستمبر اکتوبر اکتوبر میں جا کے ختم ہو گیا ہے نہ صبح کو ہے نہ شام کو ہے تو یہ اوقات سرات کا بھی نقشہ بنا دیا اس نے اور سند کیبنا میں ایک ٹائم بھی دے دیا اگر اس کو بھی اپنے نقشے کے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے نہیں کرنا چاہتے تو یہ آپشن ہٹا دیں تو یہ نہیں ہوگا اگر آپ کسی ہجری مہینے کا بنانا چاہتے ہیں نہ صرف رمضان کا نقشہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ کلک کر دیا کرنے کے بعد آپ یہ کلک یہاں کیا دیکھیے یہ کریٹ ٹائم یہ آخری والا جو ہے پریڈ شیڈول فارا ہجری منتھ ہجری منتھ کے لیے بنا دیا چودہ سو انتالیس کے رمضان کا یہ رمضان کا ہو گیا میں جیسے ہوں ہو گا تو آ جائے گا سترہ سے انہوں نے رمضان شروع کر دیا سترہ مئی سے اور یہ ایسے لگا دیے اس کو سترہ مئی سے شروع کر دیا اس نے اور روزے تیس کر دیے سترہ مئی سے شروع کر کے تیس روزے اس کو اگر آپ سیو کرنا چاہیں یا چھاپنا چاہیں تو بہت آسان طریقہ اس, اس کو ہم لے جاتے ہیں اس کو میں مساً کہتا ہوں سیو کرو اس کو کہاں سیو کرو میں نے اگر ٹیسٹ آپ کے سیو کر دو اور اس کا نام سوابئی اس نے سیو کر دیا اس کے بعد اس کو آرام کے ساتھ ہم لوگ اگر اس کو ایکسل میں لے جائیں تو بنانا بہت آسان ہوتا ہے ادھر سے اگر آپ ایکسل کر نکالیں گے ایکسل یہ ہے یہ ایکسل نکالا ہے انہوں نے یاد دلا رہا ہے کہ آپ غیر قانونی کام کر رہے ہیں اس میں اس میں ہے فرام ٹیکسٹ ڈیٹا میں کلک کیا ڈیٹا میں کلک کرنے کے بعد گیٹ ایکسٹرنل ڈیٹا میں نے فرام ٹیکسٹ یہ ہے اس میں میں نے کلک کر دی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہاں سے اٹھاؤں تو میں نے اس کو کہا کہ آپ جس ٹاپ پہ جل جائیں وہاں پر سوا بھائی کا نام سے ये स्वाभी के नाम से फाइल रखी हुई है इसको आप इंपोर्ट कर लेंगे मैं सोचता हूं <स्थाँगा> اس کے دماغ چھوٹا ہے, ہے, ہے اس لیے ہینگ ہو گیا طبیعت ٹھیک نہیں ہے سر میں درد ہے فیل نہیں رہے گا ڈائریکشن والا مفید رہے گا ہجری تاریخ والا اس میں بھی تاریخ لکھی ہوگی ہجری تو تو اس کی وجہ سے مو ہو جائے یہ ہینگ ہو گیا بالکل آ گیا اس کو ہم نیکسٹ کر دیں اس پہ آپ اس پیس پہ دبا دیں ختم کر اسپیس میں دبا دیا اور پھر نیکسٹ کر دیں پھر فنش کر دیں پھر یہ پوچھا ہے, اس کارم سے شروع کر دوں میں نے کر دیں یہ انہوں نے ایسے بنا دیا <دیئے> اس میں ایک پیج لی ہوتے ہیں اس میں سیدھا کر دیتا ہے لیکن یہ ہاں یہ شیٹ رائٹ ابھی جو کہ اس میں ایک کیا ہوا نا یہ پہلی تاریخ ادھر سے ہے اور سطرہ مئی ادھر ہے الٹے ہاتھ سے شروع ہے میں اس کو سیدھے یاد کرنا چاہتا ہوں سیدھے یاد ہو گیا سارا یہ شیٹ رائٹ ٹو لیفٹ اس میں آپ سیدھے ہاتھ کر سکتے ہیں ایک ہی کلک کے ساتھ ویسے آپ کو زور لگانا پڑے گا یہ اس کو اپشن بنانا بھی مسئلہ یہ ڈیزائننگ کرنا بھی مسئلہ نہیں ہے جس کو آتی ہے وہ خود کر سکتا ہے اس میں یہاں جا کے کالم بن جائیں گے اور اس کے کالموں کے سارا پورا ٹیبل بن جائے گا اس کے اوپر عنوان لگا دیں اور اس کے اوپر اپنا نام لکھ دیں کہ میں نے بنائے تو اس کو شایا کر دیں پورا مدد سے نہیں یہ شائع کیا ہے فائدہ ہوگا لوگوں کو فائدہ ہوگا خود اپنے آپ کو فائدہ ہوگا نیچے چندے کی اپیل لکھ دیں گے چند یہ ایک طریقہ ہے چندا بٹونے کا یہ ادھر میں ڈھیلا ہے نا یہ اس کا چھوٹا پروسیسر چھوٹا ہے اس کا اس لیے دیر لگاتے ہیں بڑا ہے ٹھیک ہے جی اس میں کوئی بات تو نہیں پوچھنے والی اس کو مینارٹ کہتے ہیں ایک تو اوپر سلاد ہو گیا نا مینارٹ اب باقی رہ گئی یہ تو ادھر چلا جائے گا بعد میں بتا رہے اس میں دوسرا جو آپشن ہے وہ وہی کیبلے کا قبلے میں ایک فٹ اینگل بتائے گا یہاں کا کہ کبلے کا اینگل کیا ہے صحیح دکھا رہا ہے یہ میرے پاس ٹیڑھا دکھاتا ہے اس لیے تو یہ کیملے کا اینگل ہے اس نے ایک سو پانچ درجے اور ستارہ تحقیقے یہ تحقیقے میں بتایا اشاریہ میں نہیں اس لیے ایسے ہیں اس کو اگر پرنٹ کرنا چاہے تو پرنٹ بھی کر سکتے ہیں ایسے ہی پرنٹ لگائیں گے تو پرنٹ کر دے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں شیڈو ڈائیگرام آف اے ایک دن کی شیڈو ڈائیگرام کے سائے سایہ کیملے کی طرف کب ہوگا وہ بنانا چاہتے ہیں وہ بھی دے دیا انہوں نے ایک تو یہ صف والا دیا ہے جب یہ دائرہ بنایا نا سورج ادھر سے طلوع ہوگا ادھر آئے گا تو ادھر دوپہر کے وقت یہ کھاتے یہ کھاتے سف ہے اس کے وقت جب پہنچے گا وہ وقت ہوگا 11 بج کے 26 منٹ یعنی گیارہ چھبیس پہ یہ ادھر پہنچے گا سورج تو لکڑی بس آیا ادھر جا رہا ہوگا اور ادھر آئے گا آئے گا یہ یہاں 7 بج کے 51 منٹ پہنچا پہنچاتا اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ پینتالیس درجے اگر ادھر لے جائیں تو تب صف بن جائے گی پینتالیس درجے ادھر لے جائیں تو یہ کبڑا بن جائے گا یہ آسان ہے اور پھر شام کو دو بج کے دس منٹ پہ ادھر پہنچ جائے گا اس کو پینتالیس درجے ادھر لے جائیں گے تو کبلا بن جائے گا پینتالیس درجے ادھر لے جائیں گے تو یہ صف بن جائے گی یہ تین اوقات اس نے دے دی یہ بہت آسان طریقہ ہے اس میں زیادہ گڑبڑ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی بس آپ کو یہ تین اوقات پتہ ہونے چاہیے گیارہ چھبیس ہے دو دس ہے سات اکاون ہے تو اس میں سے کسی وقت بھی آپ سکتے ہیں اس کے علاوہ سال کا بھی بنا سکتے ہیں جنوری کے پورے مہینے کا بنانا چاہتا ہوں میں تو اس طرح کا کیس نے بنا دیا اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت اس طرح ہے کہ इधर लिखा 0, फिर पैंतालीस 90, 135, सौ 225, 270, सौ अस्सी दो सौ पच्चीस दो पेंतारीस, पेंतारीस दर्जे के फर्क से ये बनाया है तो ये ओप जहां स्टाइल स्टार लगा हुआ है यानी किबले से 0 दर्जे पर साया ये हो गई नहीं क्योंकि स्टार है किबले से 45 दर्जे पर जागे पर नहीं होगा 90 पर नहीं होगा और ایک پر نہیں ہوگا ایک سو پر نہیں ہوگا دو سو پر ہوگا دو سو کا مطلب یہ ہوگا کہ اندرس, یہ جو سایہ ہوگا جیرو سائے کی چونچ ہے سر ہے جدر سایہ کا اس کو آپ دو سو پچیس درجے جی گھمائیں گے تو کبے تک پہنچ جائیں گے اس, کے, اس کو کراک وائز دو سو پچیس درجے جی کراک وائز گھمائیں گے تو آپ کے تک پہنچ جائیں گے جو ہے دو سایہ جدھر ہے اس کو دو سو ستر درجے گھمائیں گے تو کیونکہ صرف کے اوپر جب سورج آئے گا تو شاید ادھر سے جا رہا ہوگا پھر ادھر جا رہا ہوگا اس کو نبے درجے گھمائے پھر ایک درجے گھمائیں پھر دو ستر درجے گھمائیں تو سامنے کلر آ جائے گا آپ کی مرضی ہے ادھر سے گھمائیں گے تو دو درجے بنانے پڑے گا لیکن اگر نبے درجے گھمانے گے سے جائے گا جب اس کو اسی طرح رکھیں تو بنی ہوئی ہے, کوئی نہیں ہے <coughs> اور کا مطلب یہ کہ سورج پر और साया इधर को होगा ऐसे जब ऐसे साया है तो उसको अब 315 सौ दर्जे ऐसे घुमाएंगे किबरा पहुंचेगा तो उसकी वजह आप 45 इधर घुमा तब भी किबरा पहुंच जाएगा तीन सौ जब पैंतालीस तो 360 सौ हो जाएगा तो आप उसको 45 दर्जे इधर पहुंचा दें तो तब भी किबला बन जाएगा कोई खर्च नहीं इसमें दोनों तरफ जा सकते हैं और ये एक वाला भी आ जाएगा कुछ दिनों के बाद وہ ایک سو اسی ہوگا کہ وہ سورج وہاں ہوگا سورج ادھر ہوگا اور قبلہ سا ادھر جا رہا ہوگا جب ادھر جا رہا ہوگا تو اس کو ایک سو اسی گے تو ادھر قبلہ تک پہنچ جائیں گے بس ایک سو اسی گھمانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی آپ کا ادھر بن جا ہے تو ادھر کو وہ کرنا بس کوئی قبلہ بن جائے گا تو یہ ہم نے یہ ترتیب رکھی ہوئی ہے اگر اور کسی مہینے کا نکالیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ پانچ اوقات ہمارے علاقوں میں دے دیا کرتا ہے یہ قبلہ ایک مہینے کا مہینہ میں نکالتا ہوں جون کا یا جولائی کا اوکے کر دیا دیکھو انہوں نے یہ اوقات دے دیے زیرو والا بھی دے دیا کہ صبح کے وقت میں بھی بالکل قبلے کی طرف جائے گا کہیں گمانے کی ضرورت نہیں ہے ایک سو والا دے دیا یہ شام کے وقت میں سایہ کملے کی مخالف سمت میں ہوگا ایک سو اسی درجے کے فاصلے پر پھر دو سو پچیس والا دے دیا دو سو ستر والا دے دیا تین سو پندرہ والا دے دیا تو تین چار پانچ اوقات دے دیے آپ دن میں کسی وقت اس کا نکال کے آئے پرنٹ نکال کر اور یہ وقت دیکھ کر اور اس وقت جا کے وہاں سایہ لگائیں اور سیدھے سیدھا اگر صبح اور شام کا ہے تو بھی بہن کی ضرورت دینی پڑے گی اور اگر صبح شام کا نہیں ہے تو پھر آپ کو نس نس رو جو ہے اس کو کرنا پڑے گا آدھا گنیا جس کو کہتے ہیں یہ جو مستری ہوتے ہیں ان کے پاس جو گنیا ہوتا ہے اس طرح گونیا لے کے رکھ لے اس گنیا میں ایک تو ایسے ایل بنا ہوتا ہے اور اس ایل کا جہاں ایسے جوڑ ہوتا ہے وہ جوڑ میں ایک کے ایسے نشان بھی لگایا بالکل آدھا گنیا ہوتا ہے اور اس پر آجے پہ آ جب آپ نشان خط کھینچ لیں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا پینتالیس بچے خود گھوم جائے گا یعنی اگر پینتالیس والا رہنا ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ صرف ایک گونیا لے کر اپنی جیب میں رکھ جیب میں نہیں آئے گا ہاتھ میں پکڑنا پڑے تو گولیاں لے کر اپنے پاس رکھ لیں اور اس کو پھر آپ لے جائیں جب سایہ آج لے لے آپ تو اس کو پینتالیس بچے گھمانا ہے اس کے اوپر گولیاں رکھیں اور درمیان والے اس پہ دو لوگ جو زاویہ ہیں ایسے اس کے درمیان میں خط جائے گا خود مسکنسیو کر دے گا وہ بھی آسان صورت ہے اس کی یہ, یہ طریقہ جو ہے نا بس سیدھے سیدھا ہے مسجد سے گھر گھر سے مسجد اور کوئی مسئلہ نہیں اس میں اس کا آپ لوگ پورے سال کا نقشہ ہی بنا سکتے ہیں یہ قبلہ ہے یہ پورے سال کا جارٹ ہے یہ پورے سال کا بن گیا ایک منٹ میں بارہ صفے ہیں بارہ سو کا آپ کرنٹ نکال کے اپنے پاس رکھ لیں اور سارا سال لوگوں کی کبرے رکھیں کوئی مسئلہ ہی نہیں لوگ سمجھیں گے بہت بڑا ماہر ہے حالانکہ آپ نے کمپیوٹر سے پوچھا ہے آگے جو آپشن ہے اس میں کیلنڈر والا ہے وہ وہی ڈیٹ کنورژن ہے ڈیٹ کنورژن کا مطلب یہ ہے کہ ہجری سے عیسوی بدلنا عیسوی سے ہجری بدلنا تو مثلاً اس نے یہ آج دی ہوئی تیس روستانی دی ہے خود بخود اور تیس روی یہ تیس رگستانی یہ جنوری اٹھارہ ٹھیک ہے اگر آپ مئی بلکہ یوں کر لیں ہاں سے اٹھارہ مئی کو بدلنا چاہتے ہیں تو یہ دو تیر کے نشان ہیں یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس میں بدلو اس کا مطلب کہ اس کو اس میں بدلو آپ اس کو ادھر بدل دو کہتے ہیں دو رمضان چودہ سو انتالیس ہو جائے اٹھارہ مئی کو اگر آپ اس کو آپ کہیں کہ یکم رمضان کب ہے گیارہ میں یکم رمضان کب ہے آپ اس کو کلک کر لیں یہ کہتے ہیں جمرات سترہ مئی دو ہزار آپ کہیں یکم شفوال کب ہے عید کا دن کب ہے ایک شبوال دیکھیں نا تو آپ کو بتا دے گا کہ سولہ جون دو ہزار اٹھارہ تو آپ اس तो ایک دن منفی کر لیے گئے تو پندرہ آپ کا ہو جائے گا پکا بن ایک دن منفی کا قاعدہ بنا پڑے گا تو آپ کا بندے گا ایک دن منفی کر لیں تو آپ کا بن جائے گا ورنہ پھر طرح اس کا ہوگا اس میں بھی دیتا ہے کسی کی مثلا کوئی تاریخ پیدائش ہے کس کی ہے کوئی پیدائش کوئی پیدا ہوا دو مئی انیس سو چلو دو مئی انیس سو بہتر یہ آپ کو بتا دیں گے کب پیدا ہوئے تھے جمعرات کے دن پیدا ہوئے تھے آج آپ کی برتھ ڈے ہے ماشاء اور ربی لوگ کی سترہ تاریخ ہے سترہ ربی لوبل تیرہ سو بانوے جمعرات کے دن پیدا ہوئے تھے بیس ایک چوہتر کو بیس ایک کو ایک کا مطلب کیا ہے جنوری بیس جنوری انیس کو پیدا ہو چھبیس ضلح اتوار کے دن میں شامل پیدا ہوئی تیرہ سو ترانوے چھبیس زلحجا تیرہ سو ترانوے اتوار کے دن پیدا ہو تو یہ اس کے اندر ڈیٹ کنورژن ہے بہت آسانی کے ساتھ تبدیل ہو جاتی ہے ادھر سے ادھر بدلنا چاہتے ہیں ادھر سے ادھر بدل جاتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کب پیدا ہوتا ہے چودہ اگست سو سینتالیس چھبیس رمضان کون سا تیرہ سو یہ رمضان بتا رہے ہیں تو رمضان کو بیدا ہوا یہ انہوں نے بتا تو میرا نام اس میں آپ اس کو بالکل سو فیصد یقین ہے سمجھیں کیونکہ یہ رویت کے اعتبار سے فرق آ سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہیں ایک دن تیس کا چاند نظر نہ آیا ہو 30 کا بن گیا ہو تو اس لیے تو حساب لگا کے بتائے تو ایک دن کا اس کے اندر میرا فرق ممکن ہے اگرچہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ایک دن کا فرق ممکن ہے اس کو نظر انداز کرنا چاہیے یہ اس کے سارے آپشن پورے ہو گئے یہ اوقات اثرات بھی ہے سمتھنگ کبلا بھی ہے اور کیلنڈر ڈیٹ کنورٹیشن بھی ہے ساتھ اس کے کیلنڈر کے ساتھ یہ مون فیز بتاتا ہے مون فیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کب یہ وہ ہوگا دا ٹائم آف ایسٹرولکل نیو مون فیز اسٹارٹ کب نیو مون بنے گا تو اس کا انہوں نے یہ دے دیا ہے کہ کون سی تاریخ کو نیو مون ہوگا یہ جی ایم ٹی کے مطابق ہے اور یہ ہمارے لوکل ٹائم زون کے مطابق ہے اور تیسرا آپشن اس کے اندر ہے چاند کی عمر کتنی ہے کتنے بج کر کتنے منٹ پر کتنی عمر ہوگی تو ایک دن پانچ چار تین گھنٹے یہ ابھی اس کی عمر ہو چکی ہے کل پیدا ہوا تھا نا تو چاند کل پیدا ہو چکا تھا تو ایک دن کی عمر اس کی ہو چکی ہے یہ اس میں بتا جاتا ہے بس یہ اس کا بھی آپشن بس ٹھیک ہے کسی کوئی اس بارے میں سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے ہاں یہ س... بارڈر لگاتے ہیں پہلے یہ بارڈر لگاتے ہیں سارے ہی ٹھیک اور اس کا بارڈر موٹا کر دیں اور اوکے کر دیں جی یہ بارڈر بنا دیے اس نے سارے اب ہیزر آپ لگا دیں تاریخ دو ہزار اٹھارہ اٹھارہ سو رمضان اس کو سیدھا سیدھا رمضان لکھ دیں اوپر عنان بھی لگا سکتے ہیں نقشہ اوپات سیر و افطار پورو کیجیے گا افطار لکھ دیں تین منٹ کا احتیاط لکھ دیں یا پھر تین منٹ شامل کر دیں آپ کی مرضی ہے شامل کریں گے تو اس میں پھر سات بج کے چھ منٹ کو آپ کو نو منٹ بنانا پڑے گا سات کو دس منٹ بنانا پڑے گا آٹھ کو گیارہ بنانا پڑے گا اس طرح پہ بنا کے پھر لکھیں گے اس میں تو تھوڑی سی محنت کرنے کی تو ان اللہ بن جائے گا کیونکہ نام تو آپ کہنا ہے تو اس لیے کچھ محنت بھی کرنی پڑے گی ٹھیک جی چالیس چوبیس سوائے اور پیدا نہیں میرا شیئر تو ہوتا ہے ہاں ٹھیک ہے